فرمایا تو وہ زمیں ان پر حرام ہے چال سو برس تک بھٹکتے زمیں میں تو تم ان بے حکموں کا افسوس نہ کھاؤ